اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم من حمزہی ونفقہی ونفقہ ان اللہ خالق الحب والنواء یخرج الحی من المیتی ومخرج المیتی من الحی ذالکم اللہ فأنا تفاقون یقیناً اللہ ہی دانے اور گھٹلیوں کو پھارنے والا ہے یقرج الحیہ من المی وہ زندہ کو مردہ سے والا مردہ سے نکالتا ہے وہ مخرج المیہ من الحی اور مردہ کو زندہ سے نکالنے والا ہے ذالق اللہ یہی ہے اللہ ف انا تو تم کہاں بہکائے جاتے ہو اللہ سبحانہ ہو کی توحید اور اس سے تعلق رکھنے والی کچھ چیزوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ سبحانہ خانہ ہوا نے دوبارہ سے اللہ کے وجود اور اس کی توحید اور کمال قدرت اور علم کو بیان کرنا شروع کیا ہے یہی اس صورت کا اصل موضوع ہے اللہ رب العالمین کی توحید کا اس بات تو یہاں اللہ سبحانہ خانہ ہوا نے مثال دی ہے آفاقی دلائل دیے ہیں کہ دیکھو کہ اللہ سبحانہ ہوگا تعالیٰ ہی زمین کے اندر دانے کو پھاڑ کر لہلہاتا ہوا پودا اور گٹلی کو پاڑ پھاڑ کر تناور درخت نکالتا ہے اس کی کاریگری دیکھیے کہ کیسے مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے اور زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے جیسے نطفے اور انڈے سے جاندار پیدا کر دیتا ہے اور دانے اور گٹلی سے زندہ درخت اور کافر سے مسلمان کافر مردہ ہے مسلمان زندہ ہے اسی طرح زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے جیسے حیوان زندہ ہے حیوان پرندے ان سے نطفہ انڈا نکالتا ہے مردہ اور اسی طرح پودوں اور درختوں سے دانے اور جٹنیاں اور پھل اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے اسی طرح مسلمان سے کافر پیدا کرتا ہے یہ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے آفاقی دلائل دی اور کہا ذالی اللہ یہ ہے اللہ جو یہ کام کرنے والا ہے فنّا تو فاکون تو تم کہاں بہ جاتے ہو کہاں مارے مارے پھرتے ہو کیسی عجیب بات ہے کہ تم شیطان کے بہکاوے میں آ کر اللہ کے علاوہ دیگر کی عبادت کرنے میں لگے ہوئے ہو طالق الاسباح وَجَعْلَ اللَّيْلَ سَكَانَا وہ صبح کو کھاڑنے والا ہے سفیدہ صبح نمودار کرنے والا ہے وَجَعْلَ اللَّيْلَ سَكَانَا اور اس نے رات کو آرام بنایا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانَا اور سورج اور چاند کو حساب کا ذریعہ بنایا ذَالِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ یہ سب جاننے والے اور سب پر زبردست غالب کا اندازہ ہے یعنی رات کی تاریخی کو پھاڑ کر صبح روشن کرنے والا اللہ تعالی ہی ہے رات میں اللہ تعالیٰ روشنی پیدا کر کے اس کو دن بنا دیتا ہے اور پھر اسی دن پر اندھیرا تاری کر کے اللہ تعالیٰ رات لے آتا ہے اور رات کو آرام اور سکون کا موقع لوگوں کے لیے جانداروں کے لیے اللہ نے فراہم کیا ہے چرند پرند جمادات و نباتات رات کو آرام پاتے ہیں یہ اللہ سبحانہ و تعالی کا اصول ہے اچھا کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رات کو اللہ نے سونے اور آرام کرنے کے لیے بنایا ہے تو رات کو کاروبار کرنا نہیں تھی شریح طور کا لیکن یہ بات غلط ہے رات کو بھی کاروبار کرنا جائز ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے منا کم بل دن کے وقت تمہارا سونا رات کو سونا وقت راولی ہی اور اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرنا دن کو بھی رات کو بھی رات اور دن دونوں کا ذکر کیا اور فرمایا رات اور دن کے وقت تمہارا سونا رات اور دن کو تمہارا اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرنا یعنی معیشت کاروبار کرنا یہ اللہ کی نشانیہ میں سے ہے تو آج کے وقت بھی کاروبار کرنا اور معاملات معیشت کے چلانا شریعت نے اس پر پابندی نہیں لگائی اس کی اجازت دی ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی نشانیوں میں سے نشانی قرار دیا ہے اور دن کو جاگنے کی بھی پابندی نہیں دن کو بھی بندہ سو سکتا ہے گرمیوں کے دنوں میں جو لمبے لمبے دن ہوتے ہیں سوئے بغیر گوزارا ہی نہیں پھر وہ علاقے جہاں پر دن رات کا جو نظام ہے وہ غیر فطری سا ہے یعنی راتیں کئی کئی مہینوں پر محیط سورج ہی نہیں نکلتا اور سورج نکلتا تو ڈوبتا ہی نہیں اور پھر جہاں سورج چند گھنٹوں کے لیے ڈوبتا ہے پھر دن نکل آتا ہے اگر صرف رات ہی رات کو سونا رکھے تو وہ پھر کیا کریں دن کو سونے پر بھی پابندی نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے دن کے وقت سونا جس کو پیرولہ کہتے ہیں پیرولہ پنجابی میں کہتے ہیں لاک سیدھا کرنا تھوڑی دیر کے لیے ہمارے ہاں تو کیلولا بھی کئی گھنٹوں پر موہیت ہوتا ہے کیلولہ تھوڑے سے آرام کو کہتے ہیں مثلا سمے آدھا پونا گھنٹہ سونا اس کو کیلولہ کہتے ہیں کہ دن بھر کی تھکاوٹ وہ تھوڑی دیر میں اتر جاتی ہے اور اس کے طبی طور پر بھی اور ویسے بھی بڑے فوائد ہیں بہرحال رات کو اللہ نے سکون کے لیے قرار دیا ہے یہ اصل فطرت ہے کہ رات کے وقت ہر چیز پر امن پر سکون ہوتی ہے اندھیرا چھایا ہوا ہوتا ہے اور نیند کا جو صحیح مزہ ہے وہ اسی وقت ہوتا ہے دن کو چاہے آپ جتنا مرضی کھڑکیاں روشن بند کر کے لائٹیں بند کر کے دروازے بند کر کے اندھیرا کر لیں لیکن دن کو وہ آرام اور سکون نہیں جو اللہ نے رات میں رکھا ہے وہ شم سو الخمرا قسب آنا چاند کو اللہ نے حساب کا ذریعہ بنایا دن رات کا حساب سورج کے ساتھ ہوتا ہے دن اور رات کا حساب سورج کے ساتھ اسی طرح وقت کا حساب یہ بھی سورج کے ذریعے وقت معلوم کرنا سورج کے ذریعے نوابوں کے اوقات سب کا دار و بازار کس پہ ہے سورج پہ سورج کے افق سے قریب آنے کی وجہ سے فجر طلوع ہوتی ہے روشنی سی پھیلتی ہے سورج اوپر چڑھاتا ہے طلوع ہو جاتا ہے فجر کا وقت ختم سورج تھوڑا سا زائد ہوتا ہے سر سے ہٹتا ہے زور کا وقت شروع سایہ ایک مشل ہوتا ہے تو اصر کا وقت شروع غروب ہوتا ہے تو مغرب کا وقت شروع اور غروب ہونے کے بعد افق کی جو شفق ہے لالی افق کی سرخی وہ غائب ہوتی ہے تو عشا کا وقت شروع آدھی رات تک عشاء کا وقت رہتا ہے یہ اوقات کا حساب سورج کے ساتھ دل رات کا حساب سورج کے ساتھ اور چاند کے ساتھ حساب لگتا ہے مہینوں اور سالوں کا بالکبر قدرین بول حساب ہم نے چاند کو مختلف منزلیں طے کروائی ہیں تاکہ تم حساب کتاب جان لو سالوں کا بھی اور مہینوں کا بھی سالوں کا حساب مہینوں کے بغیر ممکن نہیں تاریخ کا جو حساب ہے وہ چاند کے ساتھ وقت کا حساب سورج کے ساتھ وہ ولدی جاللک منڈو جوملی تختو بہا فی دات بہر <تصفيق> وہی ہے جال تدو بہا جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے ہیں لہ تدو بیا فی در مات بر بہر تاکہ تم برو بہر میں اس کے خشکی تری کے اندھیروں میں تم راستہ معلوم کرو نل آیا کی لکھومی ہم نے جاننے والی قوم کے لیے نشانیاں کھول کھول کر بیان کی یہ ستاروں کا ایک فائدہ ہے کہ اس سے راستہ معلوم ہوتا ہے رات کی تاریخی میں راستہ معلوم کرنے کا ذریعہ ستارے ستاروں سے سمت معلوم ہوتی ہے کہ ہم کس سمت سفر کر رہے ہیں دل کو تو سورج ہوتا ہے تو سورج سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ سورج اس وقت کس طرف ہے تو کی کدھر ہے اور مغرب کی کدھر ہے اور پھر اس کے سائے سے معلوم کیا جا سکتا ہے وقت کا لیکن رات کے وقت ستارے یہ سمت ڈائریکشن جو ہے یہ معلوم کرنے کا ذریعہ ہے آج کل تو جدید طریقہ کار نکل آئے ہیں وہ جی پی ایس کے ذریعے آپ کی ڈائریکشن معلوم ہو جاتی ہے آپ سارا کچھ جان لیتے ہیں کہ ہم اس وقت کہاں ہیں اور کہاں نہیں ہیں یہ موبائلوں کے اندر بھی جی پی ایس کی سہولتیں موجود ہیں گلوبل پوزیشننگ سسٹم جی پی ایس اور اس کے ذریعے اور بھی کئی کام آسان ہو گئے ہیں پہلے وہ گریڈ ریفرنس سسٹم ہوتا تھا گریڈ ریفرنس سسٹم اور وہ بڑا مشکل اور پیچیدہ سا نظام تھا یہ بڑا آسان سا نظام ہے تو بڑا انسانیت ترقی کرتی چلی جا رہی ہے اور سہوتے پیدا ہوتی جا رہی ہے تو پہلے یہ جو ستارے تھے یہی جی پی ایس ہوتا تھا اور رات کے وقت یہی بندے کو پوزیشن بتاتا تھا کہ تم کدھر ہو اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو صلاحیتیں بھی بڑی دی تھیں وہ صحرا کے ریگستان کی ریت وہ اٹھاتے اور اس کی بو سون کے بتا دیتے تھے کہ یہاں سے پانی کم اور کم اتنی دور ہے وہ اونٹ کی لید وہ اٹھا کے اور اس کو چورا چورا کر کے جان لیتے تھے کہ یہ اونٹ کس علاقے سے آیا ہے وہ ذہین لوگ تھے ہمارا اعتماد آج کل ٹیکنالوجی پہ ہو گیا ہے ذہن لڑانے کو ہم ذرا مشکل سمجھتے ہیں سنت آیا تیریوں میں اس کے علاوہ ستاروں کے اور بھی کئی کام ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ ہم نے آسمان کو ستاروں کے ساتھ زینت بخشی ہے من آسمان کو بدیل کیا ہے اور سرکش شیطان سے حفاظت کرنے کا ذریعہ بھی بنایا ہے لاسمن واسب کوئی بھی شیطان جن آسمان سے کان لگا کے باتیں سننے کی کوشش کرتا ہے تو پیچھے سے ستارہ ٹوٹ کے اس کے اوپر آ گرتا ہے قومی لقوم یعلمون ہم نے جاننے والی اڈم رکھنے والی قوم کے لیے نشانیاں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں پہلے آفاقی دلائے اللہ نے دیے تھے اب ان قصي دلائل اللہ تعالی شروع کرنے لگے ہیں وہ هو الذی انشاکم من نفس واحده وہی ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا فمستقر ومستودع فمستقر تو ایک پناہ ہے قرار گاہ ہے اور مستودع اور ایک جائے امانت ہے سپردگی کی جگہ ہے قد فصلنا الایات لقوم قہون ہم نے سمجھ رکھنے والی قوم کے لیے نشانیاں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں. اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ تمہیں ایک جان یعنی آدم علیہ سراط و سے پیدا کیا پھر اس کے ٹھہرنے کی جگہ بنائی اور اس کے سونپنے کی جگہ ٹھہرنے کی جگہ سے مراد ماں کا پیٹ رحم شکم مادر اور سونپنے کی جگہ باپ کی پشت کچھ لوگوں نے اس کے برعکس بھی کہا ہے یعنی کہ ٹھہرنے کی جگہ باپ کی پشت باپ کی پشت میں لطفا ٹھہرتا ہے پھر اسے سونپ دیا جاتا ہے ماں کے رحم میں تو یہ استوہ سونپنے کی جگہ ماں کا رحم اور ٹھہرنے کی جگہ دنیا اور سونپنے کی جگہ قبر ماں کے رحم میں اس کو سونپا جاتا ہے تاکہ وہ دنیا میں رہنے کے قابل ہو جائے دنیا میں رہنے کے قابل ہونے کے بعد وہ نکلتا ہے اور دنیا میں زندگی گزارتا ہے پھر اس کو قبر میں سونپ دیا جاتا ہے قبر میں سونپا جاتا ہے تاکہ وہ آخرت کی زندگی گزارنے کے قابل ہو جائے اور پھر قبر سے نکل کر آخرت میں اس کا کھیلنا ہوگا دنیا مستقل آخرت مستقل ماں کا رحم یہ مستعودہ اور درس قبر مستعودہ یہ بھی تفسیر کرتے ہیں اچھا پچھلی آیت بہلا نے کہا تھا کدفسن قومی اور یہاں پہ کہا ہے کدفس نل آیا قومن یب پیچھے یا کہا یہاں پہ یب کہا پیچھے تھے آفاقی دلائل آفاقی دلائل میں اتنا زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی آسانی سے سمجھ آ جاتے ہیں اس لیے کہا یعلم علم رکھنے والے جاننے والوں کے لیے اور یہاں پہ سمجھ کا ذکر کیا کہ یہاں پر دماغ لڑا کے غور کر کے سمجھنا پڑتا ہے انفسی دلائل کو اس لیے یفکا کا اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے ذکر کیا کہ سمجھنے والے لوگوں کے لیے ہیں یہ عام آدمی کو سمجھ نہیں آتی یہ دلائل سنوریم آیا تین آفی انفسی حق کا لَهُمْ أَنَّهُ الحق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے آفاق میں بھی اور ان کی اپنی جانوں کے اندر بھی ان کے انفس ان کی اپنی جانوں میں دلائل موجود ہے حتیٰ پھر وعدے ہو جائے گا کہ حق ہے تو آفاقی دلائل آسانی سے سمجھ آ جاتے ہیں انفسی دلائل ذرا غور و فکر کرنے سے دماغ لڑانے سے پتہ چلتے ہیں وَهُوَ الَّذِي وہات وہی ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا فخر جناب نبات اکلی شی تو ہم نے اس کے ساتھ ہر چیز کی انگوری اگائی نبات نباتات انگوری فخر ججنا منہ اس سے ہم نے سبزہ نکالا لخو من ہو حق ہم اس سے دانے نکالتے ہیں تہ باتح نقل اور کھجوروں سے جنات امن اناب امتون اور باغات انگوروں کے اور زیتون کے مشتبہ وغیرہ وَغَيْرَ متشابن ملتے جلتے اور نہ ملنے جلنے والے مختلف انجور ادا سمر ہی ادا اسمر جب وہ پھل دے تو اس کے پھل کو دیکھو وینعی ہی اور اس کے پکنے کو دیکھو فی یقیناً اس میں ایمان لانے والے لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی عظیم قدرتوں میں سے ایک قدرت کا یہاں پر ذکر کیا ہے اور عظیم نعمتوں میں سے نعمت کا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا اور اس پانی کے ذریعے نرم و نازک انگوری زمین سے نکالی کوئی بھی پودا جب اگتا ہے تو بڑا نازک سا وہ نکلا پھر اس کے بعد اس کو تناور درخت بنا دیا یا اس کو بالی پر کھڑا ہوا ایک پودا بنا دیا اور اس کے اوپر تہ بات اللہ نے دانے اس طرح گندم ہوتی ہے گندم کا سٹا یا چاول تہ بات دانے ہردم مطالعہ کے اور جو درخت بنائے تو ان درختوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پھل پیدا کر دیئے دیکھنے کو ظاہری طور پر مشتبے مشابہ ہیں مشتبے ملتے جلتے اور ذائقہ غیر متشابہ الگ الگ آم کو دیکھ لیں دیکھنے میں ایک ہے لیکن ہر درخت کے پھل کا ذائقہ الگ ہے ذائقہ اللہ تعالیٰ نے الگ الگ پیدا کیا ہے اور پھر اس کے مرحلے کو دیکھو مثلاً کھجور ہے وہ اس کا پھل پیدا ہوتا ہے کچا اس کی کچھ حیثیت نہیں پخ کر اس قدر لذیذ ہو جاتا ہے اور وہ اس دوران مختلف رنگ بدلتا ہے سبز پیلا پھر وہ جب تیار ہو جاتا ہے تو پھر اس کا رنگ اور ہو جاتا ہے یہی حال زیتون کا ہے یہی حال انار کا ہے انذرو الی ثمرہ اذا اسما جب یہ پھل دیتا ہے تو اس کے پھل کو دیکھو وایہی اور اس کے پکنے کو دیکھو پکنے کے مراحل کو دیکھو ان فی ذالک الایات لقوم یؤمنون یقینا اس میں ایمان لانے والی قوم کے لیے نشانیان ہیں وجعلوا لله شرکاء و خالاقهم اور انہوں نے اللہ کے جنوں کو شریک بنا ڈالا وہ خالہ کا کے اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے وہ خارا تو لہو بنینا و علم اور انہوں نے اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں تراش لیے کچھ جانے بغیر ہی سبحانہ تعالی علم یا سفون جو یہ بیان کرتے ہیں اللہ تعالی ان سے بڑا بلند ہے اور بہت پاک ہے گزشتہ آیات میں اللہ تعالی نے اپنے معبود برحد ہونے کے لیے آسمان زمین اور ان کے درمیان والی چیزوں کے اندر سے پانچ دلائل اللہ نے ذکر کی ہیں اور اب یہ سارے دلائل ذکر کرنے کے بعد انسانوں کے کرتوت وہ اللہ تعالی ذکر کر رہے ہیں کہ بعض لوگ پھر بھی جنوں کو اللہ کا شریک بناتے ہیں کہ یہ جن اللہ تعالیٰ کے شریک ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ جنوں کا خالد ہے جن مخلوق ہے مخلوق بلا والا کا شریک کیسے ہو سکتی ہے عرب میں بعض فرقے ایسے تھے جو جنات کی عبادت کیا کرتے تھے باقاعدہ طور پہ خبیص شیطانوں کی عبادت کرتے تھے مصیبت کے وقت ان کے نام کی دہائی دیتے تھے اور کائنات میں ان کا تصرف مانتے تھے آج بھی یہ جو جادوگر قسم کے لوگ ہیں یہ جنات کے پجاری ہیں شیاتین کی پوجا کرتے ہیں جنوں کو اور شیطانوں کو پوجنے والے مذاہب اس وقت بھی دنیا کے اندر موجود ہیں شیطان پرست باقاعدہ فرقہ آپ کے پاکستان میں بھی موجود ہے یہ بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے اندر لوگوں کو گمراہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں ہیں اگر چاہیے چھپے ہوئے اور محدود یہ اپنے مکمل طور پہ باطل قائد و نظریات رکھتے ارب کے اندر بھی اس طرح کے معاملات پائے جاتے تھے اور پھر اسی طرح فرشتوں کو یہ اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے بنا وجہ اللہ کے بیٹے قرار دیتے بی سارے اسلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے حضیر کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے اور اپنے آپ کو بھی کہتے ہیں نا ہم ابنا احبا ہم اللہ کے بیٹے اور اللہ کے بڑے محبوب ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام پر باتوں کا انکار کیا کہ اللہ تعالیٰ ان سب کھڑی ہوئی باتوں سے پاٹ ہے بعض سلف کا یہ کہنا ہے کہ یہ آئے زندیوں اور مجوسیوں کے بارے میں نازل ہوئی کیونکہ وہ کہتے تھے کہ انسانوں جانوروں اور ہر اچھی اور مفید چیز پیدا کرنے والا خالق ہے یزدان اور ہر بری چیز بولی جانور سانپ پیچو وغیرہ اور ہر بری چیز کو پیدا کرنے والا ایک خالق ہے وہ ہے ارحمن ارحمن اور یزدان یہ دو خالق وہ مانتے تھے خیر اور شر کے اور ان کو پھر وہ اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے زددشت کا بھی یہی اسی طرح کا عقیدہ تھا وہ خالق خیر خالق شر دو خالق مانتے تھے جہان کے اندر کے دو خالق ہیں اور ان کا عقیدہ تھا کہ بالآخر آخر خالق خیر خالے شر پہ غالب آ جائے گا تو اہل علم نے مجوس کو اسی وجہ سے ان کی اس عقیدے کی وجہ سے جنازے کا قرار دیا ہے کہ یہ زندیق ہے زندیق یعنی بالکل ہی بے دین تو بہرحال اللہ سبحانہ ہوا تھا نے ان سب کا انکار کیا اور فرمایا ہے سفانہ ہوا تھا اعلیٰ اماں یشریفون اماں یسیفون جو یہ باتیں بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بڑا ہی بات اور نہایت ہی بلند ہے